الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام ميائی اما بعد من نور الله رمضان المبارک شریف کی پہلی سوری ساتویں شب مبارک کی مبارک ساتیں مبارک ہوں اس امت مسلمہ کو ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک کی ساتویں شب ہے مدنی چینل کی بہاریں ہیں دنیا کے نہ جانے کس کس خطے کس کس گوشے میں دیکھا جاتا ہے اور تاریخ آپ کے ہاں ہو سکتی ہے اپنے پاکستان کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے اور مدنی چینل کے مقبول عام بہت زیادہ چلنے والے دیکھے جانے والے سلسلے سید السلاسل مدنی مذاکرے کی کا سلسلہ ہے اور مدنی مذاکرے کی تیاریوں میں جو اب مدنی چینل کے ناظرین کو شیئر کرنے کا سلسلہ ہم نے کیا ہے تو الحمدللہ یہ سلسلہ لے کر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بہت ساری تیاریاں جہاں آپ ہماری شیئر کریں گے کچھ پس پردہ تیاریاں جو ہم کوشش کے باوجود بھی یوں شیئر نہیں کر سکتے کہ وہ اس تک وہ تیاریاں کرتے کرتے ہم آپ تک آتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہو جاتا ہے کچھ دیکھ بھی لیتے ہیں آپ ہماری مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدا اللہ العالی بھی الحمد اس تیاریوں کے معاملے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ان کے مدنی پھولوں سے ہم مستفید ہوتے ہیں مختلف گوشوں میں مختلف ڈائمنشنز میں مدنی پھول ہمیں عطا ہی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہمارے ذہنوں کو بھی ہموار کیا جاتا ہے زمین ہموار کر کے ہی بیج لگایا جاتا ہے اور پھر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت الحمد بانی دعوت اسلامی جلوہ فرما ہوتے ہیں ان کی خدمت میں سوال پیش کیے جاتے ہیں اور اس کے یہ حکمت بھرے شریعت کے تعلیمات سے مالا مال جوابات عطا فرماتے ہیں دلوں کی جلا کا سامان ہوتا ہے آپ بھی دل کو روشن کرنے کے لیے علم دین کی ان محفلوں میں شریک ہونے کی نیت کر لیجیے اور آج آپ کی خدمت میں میں نے خصائت قبرہ شریف علامہ جلال الدین سیدودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب جو ہے اس سے ایک اقتباس آپ کی خدمت میں میں نے پیش کرنا ہے اور علامہ جلال الدین سیدودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صدی کے مجدد ہیں شیخ السنہ انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں فرمایا ہے ستر مرتبہ سے زائد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے محدث ہیں تاریخ میں بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں ان کا یہ لکھتے ہیں راویوں کے نام لکھنے کے بعد کہ وہ ام معبت سے روایت کرتے ہیں کہ بلکہ یہاں سے لینا چاہیے آسانی سے سمجھ میں آئے گا ان شاء اللہ کہ سعید اللہ صدیقی اکبر عبداللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ والیت میں معیت میں مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا ہجرت کا جو موقع ہے نا یہ معجزہ اس سے تعلق رکھتا ہے بلکہ کلی کلی کھل جائے گی ان شاء اللہ سعید النا صدیق کے اکبر ساتھ ہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ وسلم اللہ تعالی یہ کہتے ہیں ہم عرب کے ایک قبیلے کے پاس پہنچے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک الگ تھلگ گھر دیکھ کر وہاں جانے کا ارادہ فرمایا جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس گھر میں صرف ایک عورت بیٹھی تھی یہ شام کا وقت تھا تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا بکریاں ہانکتے ہوئے آ گیا اس کی والدہ نے اس سے کہا بیٹا ان مہمانوں کے پاس یہ بکری لے جا تاکہ وہ اسے ذبا کر کے کھا لے یہ شرح الحمد الحمدللہ اسٹوڈیو کی طرف روان دوا ہے اور مشورے بھی ہو رہے ہیں ساتھ میں اور انشاءاللہ چن چند امید ہے کہ سیکنڈ کے اندر یہ اسٹوڈیو میں تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ واقعہ میں آپ کو مختلف گیپس جو ملیں گے اس میں میں انشاءاللہ اس کی جزیات آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ یہ داخل ہو گئے السلام علیکم السّلام ٹھیک ہے دیکھو مجھے عربی میں مربع کرتے ہیں وعلیکم السلام کیسے وعلیکم السلام اللہ چلا چلا کیسا حال ہو گیا سیدی الحمد للہ ربی العالمین اللہ کلی حال مرحبا الحمد للہ آج ڈوںگا بونگا ڈونگا بونگا جی ضلع بہاول نگر بہول نگر تیاری ہے جی سائیں تیار تیار پاک مہروی کابین جی ہاں یہ مدنی نام ہے الحمد کتنا پیارا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ویسے یہ دعوت اسلام والوں کا صحیح انداز ہے توجہ ایسے ٹھیرتے ہیں اللہ والوں کی طرف یہ ہے ماشاء اللہ مدینہ مہر علی اللہ اللہ تیری اللہ سنا جا لڑیاں ہم کہتے ہیں کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کتھے جا لڑیاں سلو الحبی ڈونگا بونگا ضلع باول نگر اسلام بھائیو آواز آ رہی ہے میری جی لبئی ما اللہ ماشاء اللہ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے شہر کو مدنی مذاکرے میں اجتماعی طور پر حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جی الحمد مدنی مرکز کی شفقتیں باپر کی جا رہی ہے؟ خصوصی توجہ الحمدللہ رب العالمین اللہ کی رحمت سے اسلامی بھائیوں نے بھرپور کوشش کر کے دعوت کو عام بھی کیا ہے اور بھرپور قافلے بنا کے اسلامی میں شرکت فرمائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کچھ مدنی قافلے بھی ہمیں ملیں گے جی حاج صاحب انشاءاللہ ابھی تو جیسے تیس دن کے اعتکاف کی ترکیب جاری ہے اور دس دن کا سنت اتقاف چاند رات سے انشاءاللہ شاء قافلوں کی ترکیب بنائیں گے انشاءاللہ اچھا آپ کے یہاں اتفاق ہوا ہے تیس دن کا پورے ماہر رمضان کا یہ جی الحمد پاک مہاروی کابینہ میں چار مقامات پہ حج صاحب اس وقت سن کا احتابط جاری ہے الحمدللہ چار جگہوں پر اور جی چار مقامات پہ اور پچھلے سال سے ڈبل تعداد الحمدللہ اس مرتبہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا اب یہ ارشاد فرمائیے کہ بابل جی باب المدینہ بھی آئے ہیں آپ جی اسلامی بھائی جی الحمد للہ گزشتہ سب سالوں کی نسبت الحمدللہ للہ کثیر تعداد باب المدینہ بھی باپا کے قدموں میں حاضر ہے اس مرتبہ الحمد للہ اللہ تعالی بہتر, بہتر فرمائے ابھی ہم بھی ہماری جو دولت جو پور ضلع نواب شاہ پاک تاندری کابینہ سے کنیکٹ نہیں ہے نیٹ کے ذریعے ہونا ہے پیچھے ہوئے والے کیا کر رہے ہیں جی فرمائیے مدینہ بائک اچھا حج صاحب اس میں نا وہ شروع میں جیسے آپ نے فرما مہروی کا بینا وہ اسلام آباد سائڈ والی یہ مہاروی ہے تو اور یہ مہاروی حج صبح یہ نسبت ہے حضور خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ تعالیٰ شیا شریف اچھا اچھا اچھی توجہ دلا دی آپ نے ماشاء اللہ چلے جزاک دونوں بزرگوں کا ذکر ہو گئے جزاک اللہ جزاک اللہ اچھا ہمارے ٹیکنیکل جو ہمارے جو اسلام مدنی چینل والے کیا کر رہے ہیں او بی بین والے یہ یہاں پہ آپ تھوڑا آگے پیچھے ہوں گے نظر آئیں گے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا یہ نہیں پیچھے جو آپ کے جو کام کر رہے ہیں عملہ ابھی یہ بٹن آگے پیچھے کر دیں گے نا تو پھر آپ ادھر سے غائب ہو جاؤ گیا <laughs> ان سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے اگر हैं پہ نظر آنا ہوتا ہے تو अल्लार دیکھا अल्लार دیکھا میرے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے بٹن میری نہیں ہے ساری شبکت یہ سوئچر کی چل رہی ہوتی ہے بٹن ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے چلے اللہ تعالیٰ کرو برکت نصیب فرمائے تیاری رکھیں آنے اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بستے وجائے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو عرب شریف کا کلچر ہے نا کلچر تھا یہ مہمان نوازی بہت زیادہ اس کلچر کے اندر وہ تھی اس سے اندازہ لگا لیں بادمیاں نشین ہے صحرا میں ہیں ڈیزرٹ میں ہیں الگ تھلگ ایک گھر ہے غربت بھی ہے مہمان آ تو تیوری چڑھانے والا کانسیپٹ نہیں تھا یہاں پر بڑے یعنی فیاض اور اس معاملے میں بہت اعلیٰ ظرفی تھی معاشرہ ایسا تھا تو خیر یہ جو ہے انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے وہ خاتون جو تھی کہ یہ بکری لے جا ان مہمانوں کے پاس آ کے وہ اسے ذبح کر کے کھا لیں جب وہ لڑکا حاضر خدمت ہوا تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم چھری واپس لے جاؤ اور ایک برتن لے آؤ وہ بولا یہ ریور کے ساتھ نہیں جا سکتی اس کے تھنوں میں دودھ نہیں ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ خینی وسلم جاؤ تو صحیح برتن لے آؤ وہ لڑکا برتن لے آیا اپنی بکری کے تھنوں پر دستے مبارک پھیرا پھر دودھ دھونا شروع کیا تو برتن دودھ سے بھر گیا حضور نے فرمایا یہ جاؤ یہ دودھ امی جان کے پاس لے جاؤ اس کی والدہ نے جی بھر کر دودھ پیا وہ پھر وہ لڑکا برتن لے آیا حضور نے فرمایا دوسری بکری لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم چنچے اس کا دودھ نکال کر حضرت ابو بکر ربزی اللہ تعالی عنہ کو پلایا پھر وہ تیسری بکری لے آیا اس کا دودھ نکال کر حضور نے خود نوش فرمایا سعید اللہ صدی کے اکبر فرماتے ہیں ہم نے رات وہیں گزاری پھر ہم جانب منزل روانہ ہو گئے وہ عورت حضور کو مبارک کہہ کر پکارتی رہی حضور کی مہربانی سے ان کی بکریوں میں اتنی کسرت ہو گئی اتنی کسرت, ہو گئی اتنی کسرت ہوئی کہ اچھا خاصا ریوڑ بن گیا ایک دن وہی عورت اپنا ریوڑ ہانک کر مدینے لے آئی پھر آگے ایک اور روایت میں لکھا ہے یہ صاحبان جو تھے یہ رشت و ہدایت والے تھے اور یہی ان کا جانا حضرت ام معت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے کا باعث بن گیا تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع معذضہ آپ کی خدمت میں, میں نے پیش کیا اور ما شاء اللہ جس کے گھر سرکار تشریف لے جائیں اس کے وقت کیوں نہ جاگیں اور دنیا و آخرت میں کیسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے برکتیں عطا سرمائی یہ آپ کی خدمت پیش کیا آج بی یہاں ظاہر ہے کوئی تاریخی بڑی ہستی ہوں گی مبارک ہستی ہوں گی اور آج لگتا یہی ہے کہ کوئی نئی جہد اعتماد ہوگا کیونکہ اربا ماشاء اللہ ایک ڈائمنشن تھی اور وہ الحمدللہ کل ہمارا کورس پورا ہو گیا مختصر کورس جی آج کس جگہ جلد لے کے جاتے ہیں آپ چلیں پوچھتے ہیں اگر آپ ایجاد دیں تو آغاز کریں بلد بلد بلد چلیں جی ہو جائیں میں برہ ہونے لگا ہے ایک بزرگ کا تذکرہ الحمد للہ سلیر اللہ, تعالی عزبادت عزبادت اللہ تعالی <مشو> آج ہم جس مبارک ہستی کا ذکر مبارک سنیں گے جی دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں اور ان کا نام ہے امام جلال الدین سیوتی شاہ مرحباً, مرحباً, مرحبا اب میں ان کا کچھ تعارف پیش کرتا ہوں ذکر مبارک ان کا لبائی سنتے لبائی ہیں اب بھی اپنی معلومات میں اضافہ کیجیے یکم رجب المرجب آٹھ سو انچاس سن ہجری ایٹ فورٹی نائن مغرب کے بعد آپ کی ولادت ہوئی آپ کی کنیت جو بیان کی جا رہی ہے وہ ہے اب الفضل لقب آپ کا جلال الدین بھی ہے اور ابن القتب بھی ہے ابن القتب جی ہاں اب ابن القتب کیسے ہے یہ اس میں ایک واقعہ ہے کہ آپ کے والد ماجد نے ایک مرتبہ آپ کی والدہ جی جی یعنی اپنی زوجہ سے فرمایا کہ یہ کتاب لے آئیے ٹھیک ہے کتاب لینے کا اور جیسی وہ کتاب اٹھانے کے لیے گئی تو انہیں درد زی شروع ہو گیا بچہ پیدا ला ہونے کا جو درد जी ہوتا ہے اور پھر آپ کی ولادت ہو گئی یہ آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد ماجد نے اسی مناسبت سے آپ کو ابن القطب کا لقب دے دیا نہیں تو اس میں میرا اندر میری انڈرسٹینڈنگ یہ بن رہی ہے یہ تو شاید ایک, ایک اشارہ تھا کہ آگے جو حضرت خدمت کرنی تھی اور جو کتابیں تحریر اشارے تو خیر ان کے لیے بہت ہیں اور اللہ اکبر یہ اسی طرح ماشاءاللہ ثابت بھی ہوئے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا ہوتا رہا حتیٰ کہ لکھا ہے کہ آپ اتنے زبردست بزرگ تھے جی جی اور آپ کی جو خاص جو برکت لکھی گئی ہے جو جی واقعی آپ کا ایک خاص حصہ ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ زبردست عاشق رسول تھے اور اس ان کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو پچہتر مرتبہ سیونٹی فائیو ٹائم بیداری کی حالت میں آکائی مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوئی جات کی آنکھوں سے آن بیداری آن میں آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی سادت حاصل کی اچھا آپ کے سیرت لکھنے والوں نے جی جی آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ والد ماجد نے محقق الطلاق صاحب فتح القدیر جی علماء مولانا ابن الحمام جو کہ اکابل فقاہ حنفیہ میں سے ہیں انہیں اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت کے لیے وصیت فرمائی والد کے انتقال کے بعد حضرت امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمۃ اللہ تعالی نے ابن الحمام کے سائے عاطفت میں تعلیم و تربیت حاصل کی یہی کافی اب آگے بڑھتے ہیں تو جیسے راہ سلوک کہتے ہیں تصوف کہتے ہیں بزرگوں مشائق سے جو نسبت قائم کرنے کو کہتے ہیں تو قرآن پاک کی جو تعلیم حاصل کی اس کے بعد دیگر علوم و فلون حاصل کیے اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کا ان کو ایک بہت ہی پیارا جذبہ تھا ان اللہ تعالی موقع ملے گا تو وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا تو علم حدیث میں بدر المحدثین شار بخاری علامہ الدین عینی حنفی رحمتہ اللہ تعالی علیہ وغیرہ جلقر محدثین سے استفادہ کیا دیکھیں یہ بھی کنیکٹوٹی ہے ٹھیک ہے ہم ان بڑے بڑے بزرگوں کے نام سنتے ہیں ہم نے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی کا نام الگ سے سنا ہے امام شافئی کا نام الگ سے سنتے تھے تو امام اجلا سی شاخفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام الگ سے سنتے تھے ہم جن بزرگوں کے نام الگ الگ سے سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن میں نے غور کیا کہ ان میں سے کئی ایسے جن کی آپس کی جو تعلق ہے کہیں دے نہ کہیں ان کی وہ سال اور زمانے کے حساب سے ان کی آپس میں ملاقاتوں کا اور ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ دیتا رہا, رہا البتہ تصوف اور سلوک جی جی کی منازل مشہور صوفی بزرگ شیخ کمال الدین محمد بن محمد مصری شاہ فعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زیر سایہ تیگ کی اور کے دستے مبارک سے خیر تصوف پینا اور خل کے خدا کو فیضیاب کیا اچھا اب بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست بات ان کے سیرت میں لکھی گئی ہے کہ آپ آٹھ سو انہتر میں ایٹ سیونٹی نائن میں سمندری راستے سے حجاز مقدس کا سفر اختیار کیا ایام حج میں آپ نے آب زمزم شریف اس نیت سے پیا کہ علم فق میں علامہ سراج الدین بالکین بالکینی کا مرتبہ اور علم حدیث میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہما رحیم اللہ تعالی کا پایا نصیب ہو ان کے مطلب کہ وہ لبل لبل ایسا مجھے علم ایسا فیضان مجھے ملے آپ کی تصانیف اس بات کی شاہد ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی جس جس اسی زمزم, زمزم میں کوثر ہے اسی اسی زمزم میں جنت ہے اسی زمزم میں کوثر ہے تو دیکھیں یہاں دو باتیں میں ضرور واضح کروں گا کہ ایک ہوتی ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت مجھے نصیب ہو ٹھیک ہے یہ رشک ہوتا ہے اور ایک نعمت یہ, ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اس سے اس سے نعمت چھین لی جائے دوسرا وہ حسد ہو گیا اس کو حسد کہتے ہیں حسد ठीक حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور ایک رشک ہم نے یہ دیکھا کہ انہوں نے بزرگوں کی تعلیمات پر کیا اس سے ان کی ایک اور مزید سوچ پتہ چلی کہ اس طرح کی سوچ ہمیں ہونی چاہیے جیسے ہمارے بزرگ ہیں دن گزرے ہمارے جیسے کہ یگسٹر ہوتے ہیں تین ایجز اسلام بھائی ہوتے ہیں تیرہ تھرٹین فورٹین ففٹین اب یہ دنیا بھر کے لوگوں کو دیکھیں اب ان کو چاہیے کہ اللہ کی بارکا میں یہ دعا کریں ہم سب کو چاہیے لیکن اسپیشلی جیسے یہ اگر میرے ساتھ مدنی چینل پر اگر ہوں تو اعلی حضرت نے چودہ برس کی عمر سے پہلے پہلے فتوا دیا میرے آکہ اعلی امام علیہ سنت چودہ برس کی عمر نہیں ہوئی تھی اور آپ مفتی بن چکے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے بھی تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فیضان عطا فرما کہ میں بھی علم دن حاصل کروں اور مفتی اسلام بن کر تیرے دین کی خدمت کر سکوں یعنی ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے کہ کسی کو مطلب پوچھو کیا بنو گے تو میں فلاں بنوں گا فلاں بنوں گا کسی کرکٹر کی کرکٹ کو دیکھ کر کیا انسپائر ہونا ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے علم حدیث اور کسی کا فک وغیرہ دیکھ ان سے انسپائر ہو کر اللہ سے دعا کرجی اللہ فک میں مجھے ان کا صدقہ آتا فرما اور حدیث سے مجھے ان کا صدقہ آتا فرما اور حالت یہ تھی ان کی کہ حضرت سینت جلال الدین سیدودی شافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالی نے عظیم قوت حفظاتہ فرمایا hmm. آپ نے آٹھ برس کی عمر میں قرآن حض کر لیا oh. آٹھ برس کی عمر میں مکمل قرآن حص کیا فرماتے ہیں مجھے دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں کتنی دو, دو, لاکھ دو لاکھ حدیثیں یاد ہیں اور اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو وہ حدیثیں بھی یاد کر لیتا اس سے زیادہ ملتی تو یاد کر याद لیتا آپ کو نویں صدی کا مجدد قرار دیا گیا تھا کہ وہ ہے نا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سے یہ انشاءاللہ شاء اللہ مدی کے ناظرین کے لیے بھی یہ ایک بڑی مفید ترین نمید کرتا ہوں کہ معلومات ہوگی کچھ کو پتہ ہوگا لیکن بعضوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ نہیں معلومات ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم ارشاد فرمایا الل writ, اللہ تعالی یقین اللہ تعالی ان اللہ یب رسول حاض العمتی اللہ رسی کلی می اتین می اتین سنتین لہا اللہ دینا یقیناً اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر سو برس پر ایک مجدد بھیجتا رہے گا اللہ جو ان کا دین تازہ کرے گا یہ ابو دعو شریف کا تیز ہے شیخ الاسلام بدر الدین عبدار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عموماً جی ایسا ہی ہوتا ہے یہ بڑی پیاری اور بڑی مفید ترین ان کی گفتگو ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صدی کے ختم ہوتے ہوتے علماء امت بھی ختم ہو جاتے ہیں اچھا دینی باتیں مٹنے لگتی ہیں ہم بد مذہبی اور بدعت ظاہر ہوتی ہے اس واسطے دین کی تجدید کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت اللہ تعالی ایسے عالم کو ظاہر فرماتا ہے جو ان خرابیوں کو دور کر دیتا ہے اور ان برائیوں کو سب کے سامنے علال اعلان بیان کر کے دین کو اثر نو نیا کر دیتا ہے وہ سلف صالحین کا بہترین عیوس خیر الخلف کا نیا بدل ہوتا ہے یہ حیات علاجت میں یہ مضمون موجود ہے تو علماء کرام نے حضرت سید امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ کو نوی صدیق ہجری کا مجدد, مجدد قرار دیا ہے اور بھی ان کا ماشاءاللہ ذکر مبارک ہے جی لیکن میرا خیال ہے کہ شاید مفتی صاحب ہمارے ساتھ جی آن لائن, آن لائن, آن لائن ہوں گے پہلے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے کچھ Uh, علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی طرف کچھ ہم سوالات بڑھاتے ہیں پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دالف طالت کا جواب لے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرحمان مرحمان صاحب مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے آپ قریب سے رب کریم کی کرورا کرورا کرورا کرور رحمتیں ہیں آج الحمدللہ للہ زبردست محدث امام جلال الدین سیدتی شافئی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر مبارک ہم لے کر حاضر تھے اچھا اللہ اور کچھ ان کی ہم نے برکتیں اور ان کے کچھ عمل علم کے حوالے سے کچھ ارض کیا ہے اور ابھی مزید مدنی پور باقی ہیں آپ اچھا یہ بات بتانا میں رہ گیا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ہر ہفتے میں ایک خط میں قرآن فرماتے تھے یہ دیکھیں والد کی کسی مبارک سے آپ کی طرف سوال براتا ہوں مفتی صاحب جی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مختار محمد بہار کالونی میرا سوال یہ ہے میری ڈیوٹی سے لے کے دس تک گھنٹے ڈیوٹی کے دوران کیا دس بجے ترابی شروع ہوتی ہے نو بجے ترادی شروع ہو ہے کیا میں ترابی پڑھ سکتا ڈیوٹی کے دوران آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کے دوران ترابی پڑھ سکتا ہوں مہربانی السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیوٹی کے دوران نوافل پڑھنے کے لیے تو انما کرام نہیں حکم فرمایا ہے کہ مالک کی اجازت لینا ہوگی لیکن جو سنت موقع ہیں ان کے لیے مالک کی اجازت کی حاجت نہیں ہے البتہ تراوی کے اندر تفصیل یہ ہے کہ تراوی کی جو جماعت ہے یہ سنت موقع الکفایا ہے یعنی محلے کی مسجد میں اگر جماعت قائم ہو رہی ہے تو بقیہ اہل محلہ میں سے اگر کوئی گھر پر پڑھنا چاہے تو اس بات کی اجازت ہے کیونکہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ دس بجے تک ہے اور تراوی کا ٹائم بھی یہی ہوتا ہے تو فرض نماز تو آپ جو جماعت سے پڑھیں گے جو اس کے بعد سنتیں ہیں اس کے پڑھنے پر بھی کوئی ترام نہیں وہ بھی آپ مسجد میں پڑھیں یا فرضوں کے فوراً بعد پڑھیں لیکن تراویح کے حوالے سے یہ معاملہ قابل غور ہے کیونکہ ممکن ہے کہ بالکل انتہائی وقت کے اندر کام کی نوعیت ایسی ہو کہ مالک آپ سے درخواست کرے کہ آپ دس بجے کے بعد پڑھ لیا کریں اس میں آپ کی اور جس کے پاس آپ کام کر رہے ہیں اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے یہ لکھی جائے گی وہ اگر یہ کہتا ہے کہ آپ بعد میں پڑھ لیا کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بات ماننی پڑے گی یس ماشاء اللہ چلے آپ کی طرف دوسرا سوال بڑھاتے مفید صاحب جی جی جی پلیے محمد عابل بول رہا ہوں لاہور سے میرا سوال یہ ہے کہ آدمی کو کچھ زخم وغیرہ ہو جائے تو اس میں پانی مسلسل بہتر ہے یا رکشہ بہتر ہے یا خون بہتر ہے میں اس کا مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا ہلو میرا سوال یہ ہے کہ جو انسان کو زخم ہو جائے یا زخم ہو اس میں سے پانی کندہ بہتر ہے اس حالت میں روزہ رکھنا غیر ہے رکھ یا نہیں رکھ سکتا ختیجہ دونوں تقریباً ایک جیسے سوالات تھے جی ہم نے دونوں آپ کی طرف بڑھا دیے ارشد فرمائیے زخم اور خون بہنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو وزو پر تو اس کے اثرات پڑتے ہیں اور مسلسل ہی بہتا رہے تو پھر نماز پڑھنے کے تعلق سے بھی اپنی ایک تفصیل ہے پوری لیکن روزے کے حوالے سے زخم کا کوئی تعلق نہیں ہے روزہ نام ہے کھانے پینے سے رکنے بیوی کے پاس نہ جانے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے آگر تو اگر کوئی کسی کو زخم ہے پٹی بندھی ہوئی ہے فون دھنس رہا ہے طاقت اگر وہ پاتا ہے روزہ رکھنے کی تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا اور اگر زخم کی نوعیت ایسی ہے کہ نقاہت جاری ہو گئی ہے روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے اور غم غالب سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آ, اس دن کا روزہ چھوڑنے کی جرت ہوگی لیکن کا سوال رکھ سکتا ہوں اس کے متعلق حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے ایسا معاملہ نہیں مجھے بھی ایسا ہی لگا کہ شاید ایک مسکنسیپشنس ہیں کہ زخم نکل لاؤ یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں تو شاید روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے رکھا جا سکتا ہے لیکن جو آپ نے تین چیزیں بالخصوص روزے کے حوالے سے بتائیں کہ کھانے پینے سے رکنا وقت مقررہ میں اور بیوی بی سے جو ایک میاں بیوی بی کے جو آپ کے آپس کے جو ایک ذات... تعلقات ہوتے ہیں اس سے جیسے بچنا ہوتا ہے تو لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں کو شاید ہمارے اسلام بھائی لیتے ہیں اصل پرابلم یہ مفتی صاحب کہ مطالعہ نہیں کر پاتے اب اگر مط... ان کو شروع سے ہم دو تین ماہ سے ناظرین کو کہتے آ رہے ہیں کہ برائے کرم نماز کے یہ روزے کے احکام اور فیضان رمضان وغیرہ کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں روزے کا پتہ چلے کہ روزہ کس چیزوں سے ٹوٹتا ہے اب جو ہم سے پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب ہم سے پوچھ رہے ہیں اب okay. نا نے کتنے لوگ بیچارے سے ہوتے ہوں گے جو اپنے زوم میں کہ یار روزہ نہیں ہوتا ہوگا یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہوگا جسے جس no. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے مگر وہ سمجھتے کہ روزہ ٹوٹ گیا اب روزہ ختم ہو گیا اب کھاؤ پیو ہوں تو لیکن no. اب no. یہ بڑی عجیب و غریب حالت ہے کہ اتنا وہ پڑھنے کا مطالعہ کرنے کا رجحان نہیں ہے مگر میں یہاں اپریشیٹ بھی ضرور کروں گا مفتی صاحب ہمارے اے اے پاس جس طرح کالز آ رہی ہیں نا جی جی شرعی مسائل اور شرع کام پوچھنے کے لیے جیسے وہ آٹھ سے نو کا جو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے کامیابی کا راستہ اس میں ہم نے زکات کا نصاب بیان کر کے پھر ہم اپنے دار رفتہ لے سنت کا فون نمبر میں اناؤنس کرتا ہوں کہ آپ اس پر اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں اب یہ تین چار دن سے چل رہا تھا مجھے آج ایسے اچانک خیال آیا کہ یار میں کال کر کے کم از کم دارو رفتہ تو پوچھوں تو صحیح ہے کو کوئی کال آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے صحیح, صحیح ہے تو آج الحمدللہ میں نے ان سے براہ راست فون پر رابطہ کیا لائف براہ راست تھا سلسلے میں ہی ان کی بھی آواز ہمارے ناظرین سن رہے تھے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے بھی ایسا تھا کہ آٹھ اور نو کے درمیان کھانے پینے کا ٹائم ہے کون فون کرے گا لیکن انہوں نے جس طرح اپنی مصربیت بتائی کہ کالز کا تانتا بندہ ہوا ہے کہ ایک ڈراپ نہیں لا. ہوتی دوسری پیچھے ویٹنگ میں چل رہی ہوتی ہے تو خوشی ہوئی کہ لوگوں کو شرعی مسائل سننے کے حوالے سے سمجھنے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگاہی حاصل ہے اویئرنیس مل رہی ہے یہ الگ باتیں ہے کہ آپ ان کو فیسیلیٹ کریں ان کو سہولت دیں اور ان کو ایزی اپروچ اگر ہو جائے نا کہ یار چلو یہ میں پوچھ لوں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پوچھیں گے جیسا بھی آپ کے سامنے سوالات کا سلسلہ جاری ہے چلیں میں آپ کی طرف ایک اور سوال بڑھاتا ہوں ابھی صاحب جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سردار آباد فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں کتنے سال کے بچے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمت اللہ <سلام> آہ, کتنے سال کے بچے پر روزہ فرض ہو جاتا ہے جی مفتی صاحب اشارت فرمائیے دیکھیے روزے کا تعلق ملوک سے ہے جب کوئی بھی شخص جو ہے بچہ ہو یا بچی ہو بالغ ہوگی یا بالغ ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے تو اب الوق جو ہے وہ ایک تھوڑا سا مشکل چیپٹر ہے یعنی پہلے سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ بالغ کب ہوتا ہے بالغ ہونے کے دو معاملات ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اسباب پائے جائیں جن سے بلوغت کا یقین ہو جاتا ہے یا بلوغت کے احکام جاری ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر بچی کو مہماری آ جائے یا لڑکی کو احترام آ جائے تو یہ وہ اسباب ہیں جن سے بلوغت کے احکام جاری ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو پندرہ سال کی عمر کے بعد اسلامی حس... مطلب کے تاریخ سے بچہ جس, جس تاریخ, ہے تاریخ جی, جی ہاں بچہ جس تاریخ کو پیدا ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامی تاریخ کے حساب سے پندرہ سال عمر ہونے پر علامت پائے جائے یا نہ پائے جائے <تصفيق> تو ہر ایسے مسلمان کو بالغ قرار دیا جائے گا اور بالغ ہونے پر ہوتا فرض ہوگا چلے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے فرمائے کل انشاءاللہ شاء موقع ملے گا پھر آپ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے اللہ اچھا مدری چینل کے ناظرین ایک بات ارض کرتا ہوں ابھی مفتی صاحب نے جو ہماری رہنمائی فرمائی اس پر تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے مفتی صاحب فرما کر گئے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق پندرہ سال کا تعین کرنا ہے اگر اس وقت میں ماشاءاللہ ہمارے جیسے پنجاب کے اندر اتنے اسلامی بھائی جمع ہونے हो شروع ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اور یہ ماشاءاللہ ہمارے پنجاب میں اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں کون سی جگہ تھی ڈونگا بونگا میں ماشاءاللہ اسلامی بھائی جمع ہیں جیسے ہمارا نواب شاہ سے رابطہ کنیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ وہ بھی اعلان کرنا شروع کر دیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور دیگر مدی چلنے کے جو ناظرین ہیں اگر میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ کس کس کو اپنی پیدائش کی اسلامی تاریخ یاد ہے ڈیٹ آف برتھ آپ کی ڈیٹ آف برتھ اسلامی کیا ہے تو شاید ایک تعداد ہے کہ جس سے اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ میری اسلامی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے میں نہیں سمجھتا سر آرٹلی یہ کیا ہوتا ہے یعنی کہ کافی کبھی ہے کافی کبھی ہے آپ کبھی بھی گمان ہے میں پوچھ لوں گا راجیشن سے آپ کی بات ہے ان شاء اللہ پہلے بتا دیں دو رجب المرج دو رجب المرجب چودہ چودہ سو چودہ سو چودہ سو چودہ اچھا تو اب یہ کہ ہمیں ہماری تاریخ پیدائش کا پتہ نہیں ہے اسلامی تو ہم اس کے مطابق کیسے کیلکولیٹ کریں گے ان تمام چیزوں کو میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا ہر سال تقریبا لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا سال پورا ہو گیا اب کو اس کی ڈیٹ آف بنانے والا ہو یا نہ ہو سالگرہ منانے والا ہو یا نہ ہو مگر وہ اس دن کو پتا ہوتا ہے کہ آج میں پیدا ہوا ہوں کسی نہ کسی بہانے سے لوگوں کو بتاتا بھی رہتا جناب آج وہی دن ہے یوں کر کے نا تو کچھ بھی ہے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ آج میں پیدا ہو تو بولو تو یہ ہوتا ہے تو اب اگر آپ اپنی ڈیٹ اسلامی تاریخ کے حساب سے لے کر چلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید امید ہے کہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں دیکھیے اسلامی تاریخ یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے زکات امر فرض ہوتی ہے اسلامی تاریخ کے مطابق حج ہم کرتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق قربانی کرتے ہیں جانوروں کی بقر عید میں اسلامی تاریخ کے مطابق رمضان اسلامی تاریخ کے مطابق ہمارے جو کیا کہتے ہیں جو دیگر کئی احکام ہیں مثال کے طور پر نے رسول میرے آقا کی میلاد مناتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم یہ اسلامی تاریخ کے مطابق بارہ ربی الاول میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ ہے ہم میراج مناتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق ستائیس عجب المرجب شب براعت مناتے ہیں اسلامی تاریخ کے مطابق پندرہ شعبان بانعزم عید الفطر مناتے ہیں میٹھی جس کو کہتے ہیں وہ بھی تاریخ کے مطابق ہے یکم شبال المقرم تو اسلامی تاریخ کے مطابق ہمارے زندگی جو روز معمولات ہیں یہ اس کے پورے جتنے بھی ہیں وہ ہمارے تہوار اسلامی تاریخ کے مطابق چل رہے ہیں تو ہم اسلامی تاریخ بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی کئیوں کو جیسے آپ تو روزے رکھ رہے تو پتا ہوگا جناب آج کون سی تاریخ ہے نارملی طور پر تو اسلامی تاریخ کو پھر سین یاد رکھیے یعنی کہ جیسے سین اسوی ہوتا ہے 2014 چودہ آپ کو یاد ہے تو دو چودہ کے ساتھ ساتھ آپ کو تیرہ چودہ سو پینتیس سنیجری بھی یاد ہونا چاہیے جیسے آج ایسے انگلش تاریخ کیا ہے پانچ ہو گئی آج پانچ جولائی یہ انگلش تاریخ ہے تو آج پانچ جولائی انگلش تاریخ تو بارہ بجے کے بعد یہ پانچ چھ ہو جائے گی تو اسی طرح غروب آفتاب کے بعد ہماری تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے اسلامی اور آج ہو گئی ہے سات چینل پہ بھی چینل پہ بھی ہو جاتی ہے آج ہو گئی سات ہو گئی تو چھ ہو گئی چھ ختم ہوئے چھ روزے پورے ہو گئے تو کیا میں امید کروں کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ اسلامی تاریخ کے مطابق نکالیں گے اور اسلامی تاریخ کے مطابق اس کو یاد رکھیں گے اپنے بچوں کو جو بھی آپ کی جو بچوں کی ولادت ہوتی ہے آپ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ جو مناتے ہیں میں مجھے بیسیکلی اتنا اندازہ نہیں ہے لیکن ہو سکتا سرٹیفکیٹ کے اندر جہاں پر اس کی ڈیٹ آف برتھ انگلش لکھی ہوئی ہے اگر آپ اس کے ساتھ انگلش کے ساتھ دیں اگر آپ شاید ان کو کہہ دیں گے فلاں بھی لکھ دیں جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا بچہ آج پیدا ہوا ہو آج فور اگزامپل آزور کے بعد اگر کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہو آج ہفتے کا دن ہے تو ہفتہ پانچ جولائی دو ہزار چودہ آگے اور مزید لکھا ہوا ہو چھ رمضان اور مبارک چودہ سو پینتیس سے نجری آئی ڈونٹ نو یہ پاسبلٹی ہے یا نہیں ہے مگر اگر کوئی کوشش کرے تو ضرور نہیں ہے کہ اس کو کوئی انکار کر دے پرسنل لیٹر میں رکھا جا سکتا ہے ڈائریوں میں رکھا جاتا ہے بچوں کو جس طرح ڈیٹ آف برتھ اپنی پتہ ہوتی ہے یہ تو ہم بچوں کو تو دے سکتے ہیں بچوں کو ہمارے ہمارے اختیار میں یہ تو ہم ان کو سکھا سکتے ہیں فلاں پیدا ہوتا ہے بزرگوں کا ہم جو عرص بناتے ہیں ہم جتنے بھی بزرگوں کا جو بھی عرص منا رہے ہیں ہم لوگ ہم نے تمام عرص کو اسلامی تاریخ کے مطابق مناتے ہیں جو مدنی تاریخ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کے اسی طرح میں آپ کو مشورہ دو آپ کی شادی کی جو تاریخ ہے اس کو بھی اسلامی تاریخ کے مطابق رکھے مدنی تاریخ شادی کی تاریخ تو جو بھی اس طرح کے جو بھی اہم ایونٹس ہوتے ہیں جیسے ہمارا مدنی چینل ہے مدنی چینل جس تاریخ کو شروع ہوا وہ دس رمضان و مبارک ہم نے اس کی مدنی تاریخ یاد رکھی ہے یہ دس رمضان مبارک یہ مدنی چینل ہمارا شروع ہوا اور ہمیں پرمیشن ملی تھی تو اس طرح آپ بھی اپنے جو بھی امپورٹنٹ ایونٹس ہی. ہیں ان کو اگر اسلامی تاریخ کے مطابق لکھ لیں گے دیکھیں یہ سینے ہجری یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی ہے اور اس میں ان کی یاد بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تاریخوں کی قدر عطا فرمائے ہماری مدنی تاریخوں کی قدر عطا فرمائے اور ہمیں مزید اس معاملے میں مدنی سوچ عطا فرمائے اسے سے پلیز ماہ رمضان المبارک میں اس بات کی بھی نیت کریں کہ اس کو بھی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے مدنی تاریخ کو ان ہمارا مدنی چینل آپ کو دعوت اسلامی مدنی تاریخ دیتی ہے ہم کو انگلش تاریخ دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انگلش تاریخ سب کو پتا ہم وہی تاریخ دیتے جس کا پتا کسی کو نہیں ہوتا ہوگا تم, تم کے اس طرح بھی آئی یعنی علم میں آئی ہے بات کہ اگر وہ ہونا اسلامی تاریخ معلوم کرنی ہو تو مدنی چینل جو ہے نا سورس ہے کہ یا یہاں پتہ چل جائے گی ادھر ادھر لکھی ہوگی الحمد للہ تاثرات ہم آپ کو دکھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں محتقف کے تاثرات آج کے محتقفین کے تاثرات میں خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم سزان مدینہ باب المدینہ کے علاوہ جو ہمارے سزان مدینہ وہاں کو بھی ہم نے الحمدللہ کور کرنے کی کوشش کی ہند سے بھی تاثرات ہیں اور چلیں دیکھتے ہیں متقفین کے تأثرات دیکھیے سنیے اور ساتھ ساتھ کیجیے زیارت امیر اللہ اللہ رمضان نہیں ہے جی چلائیے لے خان میں تیس روزہ اتقاف کی سعادت ملی ہے یہاں ہم دین کے احکام سیکھ رہے ہیں غسل کے فرائض اور بہت کچھ سنت سیکھنے کو مل رہی ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پہ بہت علمی حلقے لگتے ہیں وضو کے فرائض نماز کے فرائض اور بہت کچھ دینی معلومات ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ ہی اپنے قریبی مدنی مرکز میں تقافل تشریف لائیں یہاں پہ ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جیسے نماز کے فرائض وضو کے فرائض اور مدنی قدر بھی سیکھنے کو یہاں پہ کو ملا ہے پانچ وقت باز نماز ادا کر رہا ہوں اترا بھی انشاءاللہ پوری پڑھتا رہوں گا کہ میں نے تینتیس سال عمر ہوئی میری تینتیس سال میں, میں میں نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا خراب پی اور یہ سب غلط راستے میں چلا سب ایسا ہوا تو ایک دن مدنی چیلن مدنی چلن کیسٹ دی مجھے وہ کیسٹ دیکھ کے میں یہ ماحول میں آ گیا توجہ کی نماز سیکھی اشراک ٹانگ اواب سب نماز سیکھی پانچوں نماز پانچ اماد کے ساتھ پڑھی میں نے مدنی ماحول میں آنے کے پہلے ڈانسر تھا اور ہمیشہ راتوں دن میرا ڈانس میں گزرتا تھا اور میں خود ڈانس کلب بھی چلا تھا ہمارے علاقے کے دستاری انہوں نے مجھے مدنی مجاگری کی دعوت دی اور میں مدنی مجاگری میں شریک ہوا میں نے احتکاب کی نیت کی احتکاب میں کافی اچھا لگا وہاں پر میں نے داڑھی کی نیت کی میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ دعوت اسلامی کی بدولت اور احتکاب کی بدولت ہوں ماڈلنگ وغیرہ بھی کافی کی اور تھوڑا سا مطلب فلموں وغیرہ میں بھی چھوٹی جگہ پر کام کیا اس کے بعد میں کافی مطلب اس طرح غلط لائنوں میں گزرے تھے کہ دعوت اسلامی نے ہمارے کو ہماری زندگی جینے کا مقصد سکھایا الحمد للہ باپا کے مذاکرے اور خاص طور سے میں نگران شعرا عمران اختاری کے بیانات الحمدللہ سنتا ہوں بہت شوق سے سنتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنی روح اور اپنا ایمان تازہ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے قریب آ اور نگران شعراء بیان خاص طور سے سنا کرے الحمد للہ جو میں نے تین سال میں نہیں سیکھا وہ میں نے تیس دن کا احتکاب تو ابھی ہوا بھی نہیں ہے میں نے پانچ دنوں میں الحمد للہ وہ چیزیں سیکھی جو میں نے کو تین سال میں میں نے نہیں سیکھا یہ حبیب صلی اللہ اس میں ایک تعداد تھی جو ہمارے ہند کے اسلامی بھائیوں کی تھی جنہوں نے اپنے تأثرات آپ کو دی اور یہ دعوت اسلامی کا گویا کے مجھے انقلاب ہے باپا آپ سن رہے تھے اچھا ابھی ہم یہ سنت باپا یہ میں میرا تو ذہن گیا لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مدیجن کے ناظرین کو اپنی زبان سے بتائیں کہ یہ آج آپ کے نیتوں کا جو بینر ہے اس کی جگہ کیوں تبدیل کی ہے آپ نے جی بابا آپ کرامت دکھانا چاہتے ہیں کیا نہیں کرامت نہیں مطلب مجھے مطلب آپ کے معمولات کا جو ایک مشاہدہ ہے اس کے مطابق ظاہر ہے کہ میں आ आ وہ نہیں وہ درست میرے میری ذہن کے خلاف تھا وہ آج میں نے اس انداز سے رکھا کہ میں قبلہ رخ کھڑے ہو کر نیت کر سکوں جی بابا ماشاءاللہ میرے میری یہ تھی کہ آپ کو بلے کی رُخ کھڑے ہو کر سمجھ گئے تھے یہ الحمدللہ تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین فیدان مدینہ کے حاضرین ہمارے پنجاب کہاں کے ڈونگا بونگا ڈونگا بونگا کے ہمارے جو عاشقہ نے رسول جمع ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے کہ قبلہ رخ کھڑے ہونے کے لیے اہتمام کیا امیر اللہ سنت نے ہمیں بھی اللہ کارا توفیق دے ہماری مدنی سوچ بنے کہ ہم اس طرح کا اہتمام کیا کریں کہ قبلے کی طرف ہمارا رخ ہوتا رہے اور ابھی بھی غالباً امیر امیر سنت جو مدنی چینل دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کا رخ اس وقت قبلے کی طرف ہی ہوگا مدنی چینل رکھا ہی کچھ اس رُخ پر ہے امیر سنت نے اپنے مکتب میں مدنی چینل دیکھیں تو آپ کا رخ قبل کی طرف ہو جائے اچھا میں اب آپ کی آواز بند کروں گا جی بابا تاکہ میں نیت کر سکوں ورنہ وہ مشکل ہو جی بابا ہم اپنا سلسلہ لے کر چلتے ہیں لیکن اس وقت میں کتاب کا تارو پیش کر دیتا ہوں اللہ الحبیب سلو علیہ حبیب آپ میٹھے سائیں بھائیو لیتے ہیں کتاب کا تاروار ایک تعداد ہوتی ہے جسے سنت اور آداب سیکھنے کا سمجھنے کا بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے الحمد للہ اعضوجل مقت المدینہ کی یہ عظیم الشان کتاب ب نام سنت اور آداب اس میں سلام کی سنت اور آداب مسافہ معانقہ یعنی ہاتھ ملانا گلے ملنا اس کی سنت اور آداب بات چیت کرنے کی سنت اور آداب گھر میں آنے جانے کی سنت اور آداب سفر کی سنت اور آداب ناخن بال کاٹنا وغیرہ جو بال کاٹتے ہیں جسم کے دیگر جگہوں کے ان کے سنت اور آداب زینت کے سنت اور آداب مہمان نوازی کی سنت اور آداب قرض دینے کے فضائل اور اس کے علاوہ مزید دلچسپ معلومات حاصل کرنے کے لیے یہ مقت المدینہ کی عظیم الشان ہمیں پرنٹ کر کے دیا المدیر علما نے اس پر کام کیا اس کا نام ہے سنت اور آداب اور میرا یہ خیال ہے جو مطالعہ کا ذور بڑھانا چاہیے جو اس کے لیے بھی ان شاء یہ کیونکہ یہ کتاب سنتیں اتنی ساری ایک ٹائم میں کمپائل ہوئی سکھا دیتی ہے اور یعنی جس کو نیا نیا پڑھنے کا اور اور کتابیں پڑھنا چاہے ان شاء اللہ پریکٹیکل آپ کی زندگی میں بہت فرق پڑے گا لکھنے پڑھنے کے حوالے سے اور زندگی کے جو دیگر جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ اس کتاب کا مطالعہ کر لیں گے سرما لگانے کے حوالے سے چھینکنے کے حوالے سے تیل ڈالنے کے حوالے سے اسی طرح لباس پہننے کے حوالے سے مریض کی قیادت کے حوالے سے امامہ شریف حوالے سے جوتا پہننے کے حوالے سے سنت آداب الحمد للہ اس کتاب میں موجود ہیں صرف تیس روپیہ اس کا دیا ہے مقتط المدینہ سے ہدیتن اس کو حاصل کیجئے اور خود بھی پڑھیں خود بھی اس کو دیکھیں اور دوستوں تک بھی یہ پہنچانے کی میری مدنی التجا ہے اس, اس کتاب کا نام اگرچہ سنت اور آداب ہے اس میں بعض فرائض ظلم بھی ہیں عجیب غلوم بھی ہیں جیسے مثال صرف یہی ہے کہ ہم نے ناخن کاٹنا ہے تو چالیس دن سے زیادہ یہ نہیں بڑھنی چاہیے اس کے بعد بندہ گناگار ہو جائے گا ایسے بہت سارے مدنی پھول ایسے ہوتے جو بظاہر ہمیں بہت معمولی محسوس ہوتے لیکن اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے صرف سنت کی بھی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے تو اس میں سنت آداب بھی ہیں بعض فرائض علوم بھی ہیں اور بعض واجب علوم بھی ایک کسی کے تاثرت رہ گئے ہمیں ہمارے سسٹم والے اسلامیہ بتا رہے ہیں تو چلیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں the bike le aidane ramzan ramzan aidane ماحول مليو ائے سٹھ سٹھ دنیا کیندہ انشاءاللہ ہمیشہ لائے رمضان شریف اعتکاف ہمیشہ لائے اساں باب المدینہ فیضان المدینہ کراچی میں کیندہ سے ساکو اساں بڑے خوش قسمت ہیں ساکو جڑا نا تھا اعتکاف جڑا دی سادات نصیب تھئیے مدنی جڑا نا کم سے کم وے انشاءاللہ پورے پاکستان وچ وں کے دعوت اسلامی دا پیغام پھل ایسوں عدالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بارے فارا دینے کے لیے دن تیر کو جنا مونگ تقریباً پچاس مرغیر راغل اور ڈیر جد د ماحول فخار راغل امیر اہل سنت فیض حاصل او دل تک منگا پچاس مرگروں حاضری کڑے مرگروں تھا ملاقاتوں کو انشاء اللہ الحمد للہ امیر اللہ سنت اب مدنی مذاکرے کے لیے تشریف لا رہے ہیں میں یہاں پر علامہ جلال الدین سیدودی شافی رحمۃ اللہ تعالی لے کے وصال کی تاریخ بیان کر دوں کہ آپ کا وصال مبارک انیس جماج الا دیکھے مدنی تاریخ آ گئی نا انیس جماعل نو سو گیارہ ہجری میں ہوا اس طرح آپ نے کم و بیش باسٹھ سال کی عمر مبارک پائی سکسٹی ٹو ایئر آپ کی عمر مبارک رہی اور آپ نے بہت زبردست علم دین کے لیے کام کیا جسے میں نے پہلے عرض کر دی کہ دو لاکھ حدیثیں آپ کو یاد تھیں اور ماشاءاللہ اللہ جاگتی آنکھوں سے پچہتر مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنا پھر اس میں دوسرا یہ ہے کہ آپ کی مشہور جو تصانیف ہیں اس میں تفسیر جو ہیں عدور ال عدر المنصور مم یہ مم آپ کی مشہور تفسیر ہے جلالین بھی آپ کا اس میں حصہ شامل ہے اور بھی بہت زبردست بہت مشہور کتاب ہے جو دعوت اسلامی کے ماحول میں پڑھی جاتی ہے اور اس پر کافی بیانات ہوتے ہیں شرخ الصدور یہ بھی آپ کی تصنیف ہے جس میں موت اور قبر وغیرہ کے احوال بیان کیے گئے ہیں ماشاء اللہ میر السنت پہنچ چکے ہیں سلو الحبیب سلو البیب جیسے کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو علامہ جلال الدین سیوتی شافئی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت ہی پیاری جو ان کو برکت حاصل ہوئی اس کا بیان کیا امیر علیہ سنت سے بھی ہم شروع سے ان کا ذکر مبارک سنتے آ رہے ہیں باپا میں آپ کی طرف حاضر ہوں گا کہ یہ جو ہم نے ان کی سیرت کے بارے میں آپ سے بھی کئی دفعہ سنا کہ علامہ جلال الدین سیدودی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پچتر مرتبہ بیداری کے عالم میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی یہ باپا ایک عاشق رسول کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انہیں اس طرح مطلب کے زیارت نصیب ہو جیسے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پچھلے دنوں ہم نے پڑھا اور بیان کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی رات ایسی نہیں جس رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کرتا ہوں تو باپا یہ ایک ہوتا ہے کہ ایک عشق کا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی محبت بری زیارت ہمیں بھی نصیب ہو تو اس کے لیے کوئی ہے ایسا بابا انداز ویسر خیر یہ عطاؤں کی بات ہے نوازشوں کی بات ہے جسے چاہے جیسے نوازے یہ جی مزاج عشق رسول ہے کرم کی باتیں ہوتی ہیں لیکن کوئی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسے اولاد و وظائف یا کوئی طرح کی طبیعت ہو کہ جسے دیدار رسول رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کی سعادت نصیب ہو یا مختلف درود کتابوں میں بیان ہوئے ہیں تو وہ پڑھیں تو زیارت ہو اس میں اخلا حضرت رحمت اللہ تاعل علیہ نے بھی کچھ درود پاک کے کرے اعلی حضرت سے بھی منقول ہیں یہ الوزیفت میں جو آپ کے شہزاد حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان نے مرتب کیا ہے اس رسالے کو اعلی حضرت نے تو یہ فرمایا اس میں کہ یہ درو شریف صرف تعظیم اقصد تعظیم اقدس کے لیے پڑھے دل میں بھی یہ تصور لائے کہ میں پڑھوں گا تو زیارت ہوگی بس یہ تعظیم کے لیے پڑھے ثواب کے لیے اور آگے ان کا کرم بے حد و بے انتہا ہے اس طرح کے کلمات اعلی حضرت کے کیونکہ اہلا حضرت کا ایک اپنا مزاج اور بڑا سمجھ میں آنے والا مزاج تھا کہ یہاں تعظیم اقدس کے لیے پڑھے اللہ یہ مقصد نہ رکھے کہ پڑھوں گا تو زیارت ہوگی اور اوراد و وظائف کے تعلق سے کہ مسجد میں اوراد و وظائف اپنے دنیا مقاصد کے لیے پڑھنا اس کو بھی اہلادرت نے منع فرمایا اللہ اللہ کہ یہ جو خواص ہوتے ہیں علماء ربانیین تو یہ حضرات اس طرح کے اوراد پڑھتے بھی ہیں تو اللہ کا ذکر اللہ کے ذکر نیت سے پڑھتے تو پھر مسجد پڑھنے میں حرج نہیں ہے اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور صرف جزر روزی کا وظیفہ لوگ پڑھتے ہی ہیں مسجد میں گناہ نہیں لکھا کہ گناہ ہے لیکن منع کیا گیا ہے ان کاموں کے لیے مسجد نہیں بنی ہے تو آپ کا دنیا بھی مقصد ہے مقصد ہے یہ تو آپ تدبیر کر رہے ہیں. تدبیر علاج علاج تدبیر یہ دونوں ایک ہی مانا ہے یہ تو آپ علاج کر رہے ہیں تدبیر کر رہے ہیں اب اللہ کے لیے پڑھیں تو بھلے مسجد میں پڑھیں کہ اللہ کے لیے پڑھیں گے رضا اللہ کے لیے تو وہ عبادت ہوگا اور ویسے تدبیر کے لیے پڑھیں گے تو ظاہر وہ عبادت نہ رہی تو اپنا مقصد ہے کہ میری روزی میں برکت ہو جائے یا فلا میرا مرض چلا جائے تو اگرچہ مسجد میں یہ پڑھنا جائز ہے گناہ نہیں ہے لیکن بہتر یہ کہ پھر ایسے اور مسجد کے باہر پڑھے گھر میں پڑے یا کہیں بھی مسجد کے باہر پڑھے مسجد پڑھنا ہے تو وہ نیت یہ کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ اس کی تعظیم کے لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں ذکر اللہ کے نیت سے ذکر الہی کے نیت سے وہ پڑھے پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے کام بنا دے تو وہ ہر شے پر قادر ہے بابا جان یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ زیارت کا شوق جو ہے یہ دل میں بڑھانے کا کوئی فارملہ ہے اور بڑھانے کی کوششیں کرنی چاہیے تو کیا انداز اختیار کیا جائے کہ جو زیارت مقدسہ ہے اس کا شوق دل میں یہ بڑھنا شروع ہو جائے تو عاشقان رسول کی صحبت رہے گی تو یہ شوق بڑھے گا اور ورنہ وہ عام جو آج کل صحبت ہے اس میں وہ اداکاروں کی زیارتوں کا شوق بڑھے گا کرکٹروں کی زیارت کا شوق بڑھے گا تو کا رسول کی صحبت ملے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ دینا ہو جائے گا بزرگوں کی زیارت کا شوق ہوگا لوک اللہ اللہ پاک کی زیارت کا شوق بڑھے گا غریب نواز کی زیارت کو جی چاہے گا آن اللہ خلافہ راشدین کو دیکھنے کا دل کرے گا امام علی مقام شہید کربلا کی زیارت کی خواہش دل میں لے گی انگڑائیاں لے گی تو یہ صحبت پر ہے جی جس پر جس پر اللہ کرم کر دے تو اس کو یہ جذبہ مل جائے کہ اس کو زیارت کا شوق ہو ورنہ کہاں کس کو اس طرف توجہ نہیں ہے کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کرے گا بولیں گے تو لیکن ایک ملا تھا مجھے ایک صاحب ملے تھے سفید ریش تھے हم. بہت بڑی پارٹی تھے اچھا بہت بڑی پارٹی تھے थी, थी. اور مجھے ملے تھے کسی کہ یہاں ان کی میں دکان پر گیا تھا وہ بھی صاحب سروت تھے اور میں ایک ہی بار گیا ہوں ان کی دکان پر کہ انہوں نے کیا, کیا میں تو چلا جاتا ہوں بازوں کا دکانوں پر لیکن اب خیر موقع نہیں ملتا بہت کم میں ان کی دکان پر گیا تھا تو ایک بہت بڑا مالدار آدمی وہاں آیا ہوا تھا سفید تھا تھا بڑا شکر سنتا اس نے اگر میرے تعلق سے حسن زن کی بات کی کہ مطلب اس نے کہا کہ آپ ان لوگوں کے پاس کیا کر بیٹھ گئے ان لوگوں کے آپ کو نہیں آنا چاہیے یہ اچھا طبقہ نہیں ہوتا مالداروں کا اس طرح مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا لینے آئے پھر انہوں نے جو بات کی مجھے ہلا دیا انہوں نے کہا کہ میں نے تو آج تک سرکار کے دربار میں عرض تک نہیں کی کہ یا رسول اللہ میرے غریب خانے پر تشریف لے تو میں جانتا ہوں کہ میرا گھر کے ساتھ میرا گھر اس کابر ہی نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ میرے گھر تشریف لے اب وہ کیا وہ عشق کی بات تھی یہ بھی عشق کی بات تھی کسی نے کہا ہے نا جیسے ہم دیدار کیا جام پینے کے لیے بے قرار ہیں اور ہمارے یہاں کے ہر وقت یعنی کہ کیا نہیں دیکھتے ہم میں یہ کہنے لگا تھا کہ ہر وقت بدنیگاہ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن بدنیگاہی بھی کرنے والے کرتے اور نہ دیکھنے والے مناظر بھی دیکھتے ہیں جی تو ہم کیا ہمارے پاس وہ آئے کہیں جم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر سکیں تو اس پر وہ ایک شیر مجھے مطلب یاد آ تھا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے تو یہ بھی ایک شاعر کی دیکھیں تخیل ہے نا اس کا سوچ ہے کہ میری آنکھیں یار سر اللہ آپ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے مگر آپ کیا کرم ہے کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ بات اپنا بات اپنا ذوق اور اپنا محبت کی باتیں بے شک بے شک جیسے وہ بابا یہ شعر بھی آپ نے کئی دفعہ شاید ہو سکتا ہے سنا ہوگا آپ نے لکھا ہوا ہوتا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ کیا فرما دے شاعر کا اپنا دعویٰ ہے کہ میں عاشق رسول ہوں ابھی تک میرے گھر کیوں نہیں ہے اب تو سنا میں عاشقوں ہوں جاتے ہی ہیں میں عاشق ہو کر میں رو مفہوم تو یہ بند ہوگا عاشق رسول نے رکھے کیا ہم حکایتن پڑھ دیں تو ہم پر کیا الزام کسی نے کہا یہ لیکن بہرحال یہ دعویٰ ہے کیونکہ یہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ یعنی میں بھی خوشی کی روشنایاں کروں گا آج میرے گھر بھی آ گئے چونکہ میں عاشق ہوں تو اس شاخ اپنے منہ سے عاشق اپنے آپ کو نہیں کہتے ہیں. اللہ اکبر. آجزی فرماتے ہیں جیسے نیک آدمی اپنے آپ کو نیک نہیں کہتا بے گناگاری کہتا ہے اب حضرت زندہ باد حضرت کے کلام میں نے وہ تنقید سے ہمارے لیے تو بالا ترے کم اس قوم تنقید کا پہلو نہیں نکالتے حضرت کے کلام میں بلکہ اگر ہماری عقل تنقید کرنے لگتی تو اٹھا کر اعلیٰ کے قدموں میں ڈال دیتے آل اللہ ادھر منڑ والے بنو سوچنے والے نہیں بنو کہ وہ میں بآمل تھے مفتی اسلام تھے بہت بڑے علامہ تھے تو انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ درست ہوتا ہے ہماری عقل نہ درست ہے یہ سمجھ نہیں پا رہی اس لیے اس کے اندر وہ اعتراض اور تنقید کا مطلب حساب کتاب ہوتا ہے لیکن عام شعرا جو ہوتے ہیں جو غیر عالم ہوتے ہیں تو ان کا کلام جو ہے نا بس وہ ان میں بڑا کلام ہوتا ہے بارہ ایک آرزو ہوتی ہے بابا جیسے وہ آرزو ہے نا کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں اللہ اب تو یہاں یہ سرکار مفتی آزم ہند جی جی بابا کا شیر ہے دیکھے دعا دعا مانگی ہے جی جی بابا یہ ارد کر رہا ہوں دعا مانگی ہے اپنے آپ کو یہ نہیں گا کہ میں آسیں اب آنکھوں میں سما جائیں بلکہ یہ ارد کیا بارگیا خدا بندی میں جی بابا کچھ ایسا کر دیں میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں یعنی آنکھوں میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصویر میرے نقش رہے ہر وقت تو ایسا کچھ لگ تو کرم کر دے ایسا ہو جائے اپنے آپ میں نہیں کہا کہ میں تو ہوں قابل بل پاپا جو فی زمانہ طبیعتیں اگلا شیر تو آپ اگلا شیر تو دیکھے لبھائی انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اب یہ تو بیداری میں تمنا زیارت کی تمنا اس سے تو معلوم ہو رہی ہے آئے آئے کیا بات ہے آنکھوں سے ہے کیونکہ خواب میں بندہ آنکھوں سے نہیں دیکھتا ان شاء انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں آنکھوں میں آپ مسکرا رہے ہیں کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے آپ کے یہ کوئی خاص نہیں میں وہ سوچ رہا تھا اس پہ کہ وہ آنکھ والا تیرے جوبند کا تماشا دیکھے دیدا کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دیدہ کور مانے اندھا اندھا کیا دیکھے اس پر وہ دیوانے خوش ہوتے جیسے ہم <laughs> اس کا بھی لیں <laughs> نظر آئے گا ہم اندھے تھوڑی ہیں وہ اندھے ان کا ذر نہیں آتا ہے اللہ حالانکہ ہمارے ہی ہے جس کو مطلب وہ دل کی آنکھ مل جائے سر باقی تو آنکھیں تو روشنے اور دل کی آنکھ نابینا بھی مل سکتی ہے وہ دل کی نظر کو بصیرت بولتے ہیں جی جی اور اس ان آنکھوں کی نظر کو بصارت بولتے ہیں جیسے ایک شاعر نے بابا اپنے نے جذبات کا اظہار کیا نا بسارت تو ملائی ملائی ملائی ہے نا بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے دعویٰ کیا وہ نابی نا دے بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے مدینہ ہم نے دیکھا گئے مگر نادیتا نادی ہم نے دیکھا ہے مگر نادیتا نادی دا بابا آپ نے کل ایک ذکر چھیرا تھا کہ بادلوں میں مدینہ نظر آیا تھا مسجد نبوی شریف کی شبی نظر آئی تھی کچھ اس طرح کی بات کل آپ کو یاد ہوگا مدنی مذاکرے میں کی گئی تھی ہمارے سائیں بھائیوں نے کچھ نیٹ پر سرچ کیا تو ایک ایسا منظر ملا ہے کہ کب دکھاؤں کیسے دکھاؤں سوچ رہا ہوں وہ مل گیا ہے بابا نیٹ پر ملا گے وہ ہمارے اسلام بھائی نے تھوڑا سا وہ سرچ کیا تو یہ مل گیا ویڈیو مل گئی ہے اور ہمارے پاس وہ ویڈیو ہم نے محفوظ کر لی ہے سوان اللہ جو آپ کو یاد دلا دوں بوڑھوں کا بزرگوں کا میں اپنے آپ کو بوڑھا بولیں میں میں آپ ہاتھ جوڑ کے معافی چاہتا ہوں منہ سے نکل جاتا ہے مگر مجھے بوڑھا بول دو حرج نہیں ہے اور کوئی مطلب ریسا نہ جائے آپ جوانوں کو پیچھے چھوڑ دو بابا خیر غلطی ہو گئی مطلب میں رجوع کر لیتا ہوں بزرگ ہمارے بزرگ اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ مدنی ہے مدنی اور یقیناً ہمارے مدنی چینل پر بھی ہمارے کئی بزرگ اسلامی بھائی اور بزرگ اسلامی بہنیں آج آ ہوں گی انہوں نے اپنے ہو سکتا بچوں کو بھی بٹھا لیا ہو سوالات ہمارے پاس انہیں کی زبانیں موجود ہیں اب, اب آپ اسٹارٹ لیں آپ نے ابھی مجھے بولا آپ جوان ہو تو یہ خلاف وقت جوانوں کو پیچھے چھوڑ دو میں نے یہ جم لگا جی بابا جی میں یہ جملہ تھا اچھا جی, جی, جی آپ جوانوں کو پیچھے چھوڑ دو کہتے اچھا اچھا اللہ مجھے احتیاط نسی فرمائے بولنے کی بر وقت الحمد للہ کیا معاملہ ہے الحمد نہیں اگر بوڑھا بھی جوان جیسا نظر آنا چاہے اس کے لیے بھی نسخہ ایک ہاتھ آیا ہے کیا بات ابھی نہیں ابھی ابھی نہیں نہیں جب نیند کرنے لگے نا تو بتائیں گے نہیں یہ تو بہت یعنی چوکن نہیں ہو گئے ہوں گے یہ جملہ سن کر ہمارے بزرگوں یہ پہلے نہ سنا تو بیچاروں کو آپ کے کیا بول سکتا ہوں آج تو ہو سکتا ہے کہ اور فارم میں آ جائیں گے ابھی تے ابتدا اس طرح ہو رہی ہے اللہ ہو اللہ وہ درسے سیدی قطب مدینہ میرے حکا یہ پیر و مرشاد کیا نے سنا تھا پیر و مرشد کا ذکر کر رہے ہیں جی اور ہمیں سکھا رہے ہیں پیر کا ذکر کیسے کیا کرو ہمیں جو کم کر ہی رہے نہو میرے پاس اللہ تعالیٰ آئیں گے برکز و نصیب فرمائے ماشاء اللہ بورو کی طرف بزرگوں کی طرف ڈھونڈنا پڑے گا تھا لینڈ ہمارے ساتھ آج باپا ہمارے تھائی لینڈ کے آشیکار رسول بھی جمع ہیں غالباً مجھے غرب بھول نہیں کر رہا ہوں تو مفتی بدری عالم صاحب کی شاید زیارت ہو رہی ہے جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ خبا کون کہہ رہا ہے تھائی لینڈ تشریف لے گئے مجھے کیمرہ مین دکھائیں گے تو میں دکھاؤں گا نا میں کیا اپنی فوٹو بھیجوں گا ماشاء اللہ پچھلے دنوں غالباً آباد شریف مطلب تشریف لے گئے تھے وہ میں مدنی خبروں میں دیکھا تھا کہ مختلف دعوت اسلامی کے مراکز اور شعبہ جات میں تشریف لے گئے تھے مدنی خبروں میں زیارت ہوئی تھی آج بینکاک تھا لینڈ میں زیارت ہو رہی ہے اسے فیضان مدینہ میں غالب ہے کاری آشی صاحب ماشاء اللہ نسخہ یار آگے پیچھے ہو گیا ہے میرا غالب گمن اسی ڈائری میں ہم کو ہے آ تار سننے آدموں سے پیار ہے ہم کو